آج کل خواتین محفل میلاد اور درس قرآن کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتی اس بارے میں وضاحت فرمائی ہر چند کہ ہمارے فخان نے خاتون کی آواز کو بھی عورت کہا یہ آواز بھی جو ہے یہ بھی عورت ہے اب اس سے بچنا چاہیے اب ہوا یہ اصل میں کہ کچھ حالات ایسے کہ سارے کام تو خواتین کرتی ہیں لاؤڈ اسپیکر پر سارے جانے کیا کہا ہم ان سے کہتے ہیں کہ میلاد مت پڑھو لاؤڈی سپیکر پہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ تلاوت کو لاؤڈی بڑا عجیب لگتا ہے کہ سارے دنیا کے کام تو اس پر ہو رہے ہیں لیکن اس میں ہماری تجویز یہ ہے کہ کہیں خواتین کا درس ہو رہا ہو تو اپنے درس کی آواز کو وہیں تک محدود رکھیں جہاں تک خواتین ہے اور میں تو یہ بھی مسلاج کرتا ہوں کہ بڑے جو ہمارے محف ناطخانی ہو رہی ہے اس میں بھی اپنی آواز کو وہیں تک محدود رکھیں جہاں تک لوگ سننے والے اب ہمارے یہاں جو رواج ہے اب کوئی کہے تو لوگ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آپ کو تعجب ہوگا آپ اسی رمضان کے آخری اشرے میں آئیے ہمارے یہاں ایک مسجد ہے کارا دھر میں ابھی نام نہیں بتاتا میں وہاں آئیے آپ تو وہاں شبینے میں دس آدمی ہوں گے مگر اسپیکر اتنے لگے ہوں گے جیسے ایک لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا اب اس کی کیا ضرورت ہے بھائی دس کل دس آدمی نماز پڑھنے والے اب آپ اسپیکر ایسا لگا جیسے ایک لاکھ آدمی کو آپ کو یا بہت اچھی بات ہے کہ شبینے میں تو دس آدمی ہوتے جب سہری ہوتی تو پانچ ہزار آدمی ایک بڑی خاص بات ہے یہ آپ نوٹ کیجئے کبھی آ کر ملازہ فرما لیں کہ شہری چونکہ بڑی شاندار ہوتی بڑے بڑے سیٹ حضرات کرواتے تو شبینے میں دس پندرہ آدمی ہوتے ہیں لیکن جب ہو اس میں ہزار دو تین جتنے بھی ہوں یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ جتنا وہ کھا سمجھ گئے تو اب خواتین کو بھلے ہمیں بھی اپنی آواز ایسے رکھیں کہ کوئی مریض اگر ہو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو اور پریشان حال کوئی ہو بچے اسٹڈی کرتے ہوتے ہیں اس کو رکھا جائے اور انہی شکایتوں کے ملحوظ رکھتے ہوئے جرنل ضیاء الحق کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ وہ مہارج وجود میں آیا اب پولیس کسی بھی مولوی کو پکڑنا چاہے تو چپ چاپ سے ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے لاؤڈ اسپیکر ایکٹ چلو بھائی مولانا صبح ضمانت کر حالانکہ اس پر ہم نے انتظامیہ سے کہا گورنر سے کہا وزیر اعظم سے کہا کہ بھائی لاؤڈ اسپیکر ایٹ کا مطلب یہ ہے اس کا بے جا استعمال نہیں اور یہ کہ اس کے ذریعے سے جو اشتعال پھیلانے والے لوگ ہیں مقررین ہیں جو ایک دوسرے کو لڑانے والے بدتمیزی کرتے یہ ان کو روکنا اب ایک عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مسجد اگر بھری ہوئی ہے تو لاؤڈ اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ وہاں تک آواز جائے اب یہ کہیں کبھی لاؤڈ اسپیکر کے خلاف ورزی ہوگی تو ہمارے یہاں کیا ہے لاؤڈ اسپیکر ایکٹ آپ پڑھیے جو صدارتی آرڈیننس ہے اذان اور نماز اور عربی خطبہ اس کے علاوہ لاؤڈ استعمال نہیں ہوگا اب کوئی معافی زبیر عالم دین لوگوں کو بتانا چاہے تو کس کے ذریعے ہوگا یہ ہمارا لاؤڈ چل رہا ہے نا ابھی بھی ہمارا نیو تھا نا ہمارے ایف آئی آر کاٹ سکتا کہ سب لاؤڈ کا بیجا استعمال ہوا یہ آرڈیننس میں ہی نہیں کہ درس حدیث یا درس جو ہے وہ بھی لاؤڈ اسپیکر پر ہو یہ بھی زیادتی اب اس کی تعریف کون بیان کرے صوبائی حکومت کہتی ہے کہ یہ مسئلہ مرکز کا ہے بس اب یہ کہ جیسے گاڑی چل رہی چل رہی بلکہ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ لانڈی کے ایک ایف آئی آر جس کی نقل میرے پاس موجود ہے اس میں جب ایف آئی آر کٹی تو ایف آئی آر میں لکھا ہوا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ دروت و سلام ہو رہا تھا ارے بھائی درود و سلام پر لاؤڈ اسپیکر ایکٹ میں مقدمہ درج ہو رہا ہے اور اب تک وہ مقدمہ چل رہا ہے اور جتنے مقدمے مولوی وہاں حاضری دیتے ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نظام جو ڈی سی اور ایس ڈی ایم کا تھا یہ بدلنے کے بعد اب معمولی سا معمولی مسئلہ ہو تو جوڈیشل مجسٹریٹ ضمانت لے گا جو پہلے سسٹم تھا وہ تو ہم لوگ خالی ٹیلی فون کر کے کسی کو چھوڑا دیا کر دے ایس ڈی ایم کو بھائی نے ایک آدمی چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیا ٹیلی فون پہ چھوڑ دیا اب تو جڈیشل مجسٹریٹ اس کی مرضی تیس ہزار کی زمانت لے بیس ہزار کی زمانت لے اور مقدمہ قائم ہو جاتے ہیں اب نتیجہ یہ نکلا کہ خواتین کا بھی اگر محفل ملا دو تو بس اتنا لاؤڈ استعمال کر لیں کہ خواتین جو ہیں خود ان تک آواز پہنچے تاکہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور شریعت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے